سورت النجم کاغاز ہے سور نظم مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا اور پاک کی ترتیب کے ادوار سے اس کا نمبر 53 ہے نزول کے ادوار سے اس کا نمبر 23 ہے اس میں 62 سکسٹی آیات ہیں اور تین رکو ہیں نجم ستارے کو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع یہ بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ون نجمی ہوا ستارے کی قسم جب وہ اترے مان مفصرین نے فرمایا ستارے سے مراد عام ستارے ہیں جب یہ ظاہر ہوتے ہیں تو ان کی قسم کو یاد کیا گیا لیکن تفسیر خازن میں اور دیگر تفصیر میں اگر آپ غور کریں اور ان کی تحقیق اور ریسرچ کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آگے حضور کی معراج کا ذکر ہے لہذا نجم سے مراد حضور ہیں اعلیٰ حرت امام اہل سنت نے امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے تفاثیر کی بنیاد پر اس کا ترجمہ اس طرح فرمایا وَن نجم ہوا اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ میراج سے اترے ماں صاحب کم تمہارے صاحب یعنی تمہارے نبی نہ بہکے کے وما غواء اور نہ راہِ رات سے ہٹے وہ ہمیشہ سے ہدایت پر قائم ہیں بلکہ جس پر نظرِ کرم فرمائے وہ بھی ہدایت پر قائم ہو جائے بہتنے کا امکان گمراہ ہونے کا امکان راہِ ہدایت سے ہٹنے کا امکان اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو کام کرے اپنی عقل سے جن کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہاں تک کہ کلام کرنا بھی اللہ کے حکم سے ہو وہ تو معصوم ہے وما عن <تصفيق> یہ اپنی جی سے تو کوئی بات کہتے ہی نہیں ہے اپنے نفس کی خواہش سے کوئی بات کہتے ہی نہیں ان <تصفيق> یہ تو جو بھی کہتے ہیں یہ تو وہ وہی ہے جو ان کی طرف کی گئی اللہ کے حکم کے مطابق ان کی زبان چلتی ہے کلام کا صدور ہوتا ہے اور زبان مبارک سے نور والے کلام کے موتی جھڑتے ہیں یہ کلام اور یہ حکمت کی باتیں انہیں کس نے سکھائیں آپ کسی کی قابلیت دیکھنا چاہیں تو معلوم کرتے ہیں ان کے استاد کون ہیں دو چیزیں ہیں استاد اگر قابل ہے اور شاگرد بھی یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ استاد کی باتوں کو وہ جذب کر سکے تو پھر شاگرد کا علم بہت بلندیوں کو پہنچا ہوا ہوگا تو اب سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم آپ سے بڑھ کر کامل اور کون ہو سکتا ہے ساری مخلوق میں سب سے کامل ترین ہے اور حضور کو سکھانے والا کون ہے اللہ رب العالمی تو سکھانے والے میں کوئی ایب نہیں سیکھنے والے میں کوئی ایب نہیں تو پھر حضور کے علم کا کیا عالم ہوگا علامہ شدید القوا انہیں اس رب نے سکھایا کہ جو بہت قوت والا ہے ذو مرتن سخت طاقت رکھنے والا ہے فستا بس اس نے قصد فرمایا ارادہ فرمایا رب العالمین نے اپنا جلوہ دکھانا چاہا وہ ہوا بل افل اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افوق اعلی پر تھے یعنی آپ سات آسمان سے بھی بلند تھے لیکن یہ بات یاد رکھیں شب مہراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا جب دیدار کیا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دائیں تھے کہ بائیں تھے کہ اوپر تھے کہ نیچے تھے کیونکہ وہ مکان تھا لامکان کے معنی جہاں سمتے ختم ہیں جہاں جگہ ختم ہیں رب العالمین کے دیدار مکان پر کیا اس دیدار کی کیفیات ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری عقلیں ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں سم فتدلّا، پھر وہ جلوہ قریب آیا فتح پھر مزید قریب آیا یعنی ہر لمحے رب العالمین کا قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا فکان خواب کوس نے اونا پس دو ہاتھوں کا فاصلہ باقی رہا یا اس سے بھی قریب جلوہ آ گیا یہ دو ہاتھوں کا فاصلہ قوسین جو ہے وہ کمان کو کہتے ہیں اس سے مراد کوئی فاصلہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے کہ قرب الٰہی کس قدر حاصل ہوا اللہ رب العالمین نے اپنا خاص قرب عطا فرمایا عربوں کے یہاں یہ محاورہ تھا کہ جب دو قبائل آپس میں محبت اور الفت کا عہد کرتے اور وہ جب یہ کہتے کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے اور جو تمہارا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے جو تمہارا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے جب وہ معاہدہ کرتے ایک قبیلے کا سردار اپنے ہاتھ میں کمان لیتا اور دوسرے قبیلے کا سردار کمان لیتا اور اپنی کمانوں کو واپس میں ملا دیتے تو ایک محاورہ ہے کہ کمانوں جتنا فاصلہ رہا یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمانوں کو ملانا ضروری ہے بلکہ پھر یہ اربوں میں محاورہ بن گیا کہ جب یہ اعلان کیا جائے کہ جو تمہارا دشمن ہوگا وہ ہمارا بھی دشمن ہے جو تم سے بغض رکھے گا گویا کہ اس نے ہم سے بغض رکھا اگر تمہارا کہنا مانا تو گویا ہمارا کہنا مانا تو یہ قرب کی جو منزل ہے یہاں یہ مراد ہے اور حقیقتاً ایسا ہی ہے میں یت یو رسول فقط اطو اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی من اشب بنی فقط اشب اللہ حضور فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی جس نے حضور کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی جس نے حضور کی بھی ادبی کی اس نے اللہ کی بے ادبی کی جو یہ دعویٰ کرے محبت الہی کا اور اس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو تو محبت الہی کا دعویٰ جھوٹا ہے جب تک حضور سے محبت نہیں کرے گا وہ ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا فا الا آبدی ماں او بس اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو چاہا وہی فرمائی اس وقت کیا کیا علوم اور معانی کے خزانے دیے گئے ہوں گے اس کا ذکر اس انداز میں کیا گیا لوگوں تمہاری عقلیں اسے سمجھنے سے قاصر ہیں فاؤ الا ابدی ماں او جو رب نے چاہا خوب اپنے بندے کی طرف وہی فرمائی حدیث صحیح میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ترمیزی علیہ رحما اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم فرماتے ہیں کہ شب مہراج اللہ رب العالمین نے مجھ پر وہ کرم کیا فعالم تو ما فما وات جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کچھ مجھ پر روشن ہو گیا اور سب کچھ میں نے جان لیا ماں کر جو دیکھا دل نے اسے نہ جھٹلایا یعنی آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں دل تسلیم نہیں کرتا لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھا وہ یقیناً دیکھا اور رب العالمین کا جلوہ اور رب العالمین کے دیدار آپ نے کیا آفت مارو نہ ہو علاما کیا تم جھگڑا کرتے ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر کے جو انہوں نے دیکھا تو شب معراج جو معاملات ہیں اس پر تم حضور سے جھگڑا کرتے ہو یہاں پر ایک آسان سی بات جو ہم پندرہویں پارے کے شروع میں بھی سن چکے ہیں انسان جب یہ بات سنتا ہے کہ حضور کو معراج جسمانی نہیں ہوئی بلکہ خواب کی ہوئی تو بڑی حیرت ہوتی ہے لوگوں کی عقلوں پر یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا دعوی فرمایا تو کافروں نے آپ پر اعتراضات کیے ہیں شور مچایا ہے اگر یہ خواب کی معراج ہوتی تو شور مچانے کی حاجت نہ تھی چونکہ خواب کے اندر اگر کوئی مکے سے مسجد اقسہ چلا جا اور آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کافروں کا شور مچانا اور مذاق اڑانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے جسمانی معراج کا دعویٰ کیا ہے کہ میں اپنے جسم کے ساتھ مکے سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے میں نے آسمانوں کی سیب کی وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً نز اور بے شک آپ نے اللہ تعالی کو بار بار دیکھا یہ تو واقعہ بڑا مشہور ہے صحیح حدیث پاک میں موجود ہے کہ ایک دفعہ گئے دیدار کر کے آئے تو پچاس نمازیں لے کر آئے موسا علیہ السلام نے پھر عرض کی تو آپ گئے تو پینتالیس ہو گئیں پھر واپس آئے پھر دوبارہ گئے تو چالیس ہو گئیں پھر پینتیس ہوئیں پھر تیس ہوئیں اس طرح آخر میں پانچ بچیں تو حضور کو بلایا گیا تھا ایک دفعہ کے لیے اور آپ بار بار جا رہے ہیں اس عمل سے معلوم ہوا کہ گویا کے رب العالمین نے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ ہماری بارگاہ میں آنے پر ان پر کوئی پابندی ہے یہ ایک دفعہ بلا کر تو دنیا کو دکھانا ہے ان کا اعزاز اور اکرام اور تقریم کرنی ہے ورنہ یہ جب آنا چاہیں ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان دا المنتہا سدرت المنتہا کے قریب یعنی مراد یہ ہے کہ جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سدرت المنتہا تک پہنچے اور پھر انہوں نے کہا اس سے آگے میں اگر بال کے برابر بھی بڑھ جاؤں اللہ رب العالمین کے نور کی تجلیات مجھے جلا کر راکھ کر دیں گے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے لامکاں پر تشریف لے گئے سدرت المنتہا کیا ہے سدرا کے معنی ہے بیر کا درخت سدرا بیر کے درخت کو کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ یہ درخت چھٹے آسمان پر اگایا گیا ہے اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان سے بھی بلند ہے سیدت المنتہا سے مراد اس بیل کے درخت کی وہ شاخ ہے جو سب سے زیادہ بلند ہے اور جو آخری جو اس کا کنارہ ہے وہ جبریل امین کا آخری مقام ہے اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتے حدیث پاک میں فرمایا کہ ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے اس درخت کے پتے ہیں اور اس درخت سے فرشتے معلق ہیں اور وہ یہاں پر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اندہا جنت المعوا سدرت المنتا کے پاس جنت الماوا ہے عظیم الشان جنت ہے لوگوں کا ٹھکانا ہے تو پتہ چلا کہ جنت جو ہے وہ ساتو آسمان سے بھی بلند ہے ماں جب سدرا پر خوب وہ چھا رہا ہے نور کی بارشیں ہوئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کا گزر سدرت المتہا سے ہوا تو وہ نور چھا گیا عید یش سے جغتا ماں یاد کرو جب سدرا کو ڈھانپ لیا اس نور نے انوار و تجلیات کی بارشیں ہوئیں ماں بصر جب اللہ رب العالمین کا دیدار کیا ایک طرف تو یہ ہے کہ موسا علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک و مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں تو فرمایا کہ آپ ہرگز نہیں کر سکیں گے اس کی تاپ نہیں لا سکیں گے جب آپ نے پھر دعا کی تو فرمایا کہ آپ اس پہاڑ کو دیکھیں اللہ رب العالمین نے اپنے دیدار کی اپنے نور کی ایک تجلی اس پہاڑ پر نازل کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا موسا علیہ السلام بے ہوش ہو گئے موسا علیہ السلام نے پہاڑ پر اللہ کے نور کی تجلی کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے اور جب آپ ہوش میں آئے تو آپ کی نگاہ اس قدر تیز ہو گئی تھی نیلو دور اگر اندھیرے میں بھی کالے پتھر پر کالی چوٹی چلتی ہو تو حضرت موسا علیہ السلام اسے دیکھ سکتے تھے تو آپ سوچیں کہ ایک نور کی تجلی جو پہاڑ پر پڑی وہ موسا علیہ السلام دیکھیں تو ان کی آنکھیں اس قدر تیز ہو جاتی ہیں تو جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کا دیدار جاگتی آنکھوں سے کیا حضور کی آنکھ مبارک کے موضوعات کی کیا شان ہوگی کہ آپ اشارہ فرماتے ہیں بخاری شریف میں ہے میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں اور آپ نے صحابہ کرم سے فرمایا نماز صحیح ادا کیا کرو اس لیے کہ تمہارا روکو بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں میں نماز سے آگے پڑھا رہا ہوں لیکن پیچھے تم کس طرح رکو کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں اور پھر فرمایا تمہارا خوشبو بھی پوشیدہ نہیں مجھ پر خوشو کہتے ہیں کہ آپ کی نماز میں توجہ ہے یا نہیں تمہارے صرف ظاہری کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل کے اندر عبادت کا ذوق ہے یا نہیں اور تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہے یا نہیں میں وہ بھی جانتا ہوں سرو ایک طرف تو پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے موسا علیہ السلام بے ہوش ہو جائیں اور دوسری طرف سرکار کی شان دیکھیں فرمایا آنکھ کسی طرف نہ پھری کوئی اگر چیز کو دیکھا جائے اور آنکھ اس کے نور کتاب نہ لا سکے تو آنکھ ہٹانی پڑتی ہے بند کرنی پڑتی ہے ما زاغل بسرو آنکھ نہ کسی طرف پھری وما ماں اور نہ آنکھ حد سے بڑی یعنی وہیں پر موجود رہی اور اللہ کا دیدار وہ کرتی رہی لقد ریات رب ہلکو بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی کو دیکھا رب العالمین کا جلوہ دیکھنا یہ سب سے بڑی نشانی ہے حضرت انس حضرت حسن حضرت اکرما حضرت عبداللہ بن عباس حضرت کاب ان تمام کے بارے میں امام ترمزی نے لکھا کہ سب یہ فرماتے ہیں کہ رب العالمین کا دیدار جاگتی ہوئی آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب ماراج کیا مسلم شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا رئی تو ربی بے آئنی و بے قلبی میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا اور دل سے بھی جانا حسن بصری بھی فرماتے ہیں کہ حضور نے اللہ کا دیدار جاگتی آنکھوں سے کیا امام احمد بن حنبل جنہیں دس لاکھ حدیثیں یاد تھیں اور وہ حملی فقہ کے امام ہیں امام احمد بن حمبل سے ایک مجلس میں پوچھا گیا یہ بتائیے کہ شب معراج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار جاگتی ہوئی آنکھوں سے کیا ہے تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا خدا کی قسم حضور نے اللہ کا دیدار کیا خدا کی قسم حضور نے اللہ کا دیدار کیا یہ جملہ دہراتے رہے جب تک آپ کا سانس ختم نہ ہو گیا جس محبوب کے ہم امتی ہیں ان کا یہ مقام مرتبہ ہے کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ بن مانگے رب العالمین نے ہمیں حضور کا امتی بنایا لیکن آپ سوچیں کہ بد نصیب ہے وہ شخص کس قدر محروم ہے وہ شخص کہ حضور کے جلووں میں کھونے کے بجائے وہ یہود نصارہ اور ہندوؤں کی تہذیب کلچر رسم و رواج کے پیچھے بھاگ رہا ہے ارے حضور کے لائے ہوئے نظام سے بڑھ کر اور حضور کی سنتوں سے بڑھ کر کیا کوئی اور بہتری کی راہ ہو سکتی ہے صحاب کرام پر قربان جائیے جو ہر وقت حضور کے جلووں میں گم رہتے تھے یہاں تک کہ صاحب کرام علیہ مردوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے اور وہی جملہ کہتے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو میری جان آپ پر فدا ہو میری روح آپ پر فدا ہو اور صرف زبانی دعوی نہ تھا ہر موقع پر سب کچھ قربان کر کے انہوں نے دکھایا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰوں کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حز کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ دیکھو دشمن کیا کر رہا ہے تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں اتنی شدید سردی تھی غزب خندق، غز احزاب کا موقع ہے کہ میں اوندھے منہ زمین سے چپکا ہوا تھا اور اس طرح چپکا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو سمیٹا ہوا تھا میرا سر میرے گھٹنوں پر تھا اور ایک چھوٹی سی چادر سے میں نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا اور میں پوری طرح کانپ رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو میں فوراً کھڑا ہو گیا یہ عشق رسول ہے یہ محبت رسول ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہتے ہیں وہ دعا کا اثر تھا کہ مجھے اس سخت سردی میں پسینہ آنے لگا اور سردی کا اثر دور ہو گیا کہتے ہیں میں اپنا مشن پورا کر کے جب واپس آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے واقع جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی کوئی پریشانی کا معاملہ ہوتا تو آپ نماز کی طرف رجوع کرتے اور کافی دیر تک آپ لمبی لمبی نماز ادا فرماتے تو حضب کا موقع تھا آپ نے انہیں کافروں کے بارے میں معلومات لینے کے لیے بھیجا اور خود اللہ کی عبادت سے مشغول ہو گئے جب میں آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارک اوڑے ہوئے جلو افروز تھے میں نے حضور کو ساری خبر سنائی اور پھر میں چادر کے اندر گھس گیا اور حضور کے پاؤں مبارک سے اور حضور کے طلبوں سے اپنے چہرے کو ملا دیا اپنے سینے کو مس کیا اور جب میں نے حضور کے طلبوں سے اپنا سینہ لگایا تو میرا سینا نور اللہ سے منور ہو گیا تو عشق و محبت حضور کی ذات میں فنا ہو جانا حضور کے جلووں میں مشغول ہو جانا کہ حضور کھانا تنامول کیسے کرتے تھے آپ کا آرام کرنے کا انداز کیا تھا بندہ حضور کے جلووں میں مشغول ہو حضور اس کا آئیڈیل ہو یہ مومن کی معراج ہے کوئی کھلاڑی کوئی فنکار کوئی اداکار کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا شخص ہمارا آئیڈیل نہ ہو بلکہ ہمارے آئیڈیل صرف اور صرف دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کی محبت اللہ کا خوف حضور کا عشق یہی مومن کا سرمایہ ہے فا را تو ملات کیا تم نے دیکھا لات اور عزا کو وہ منا تالثت اور تیسرا بت منات کو تم نے دیکھا کہ لات عزا اور منات یہ تین بت ہیں جنہیں مشرقی نے عورت کی شکل میں بنایا اور نعوذ باللہ بل ذالک کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں ان کی پوجا کرتے ال کرو صاحب کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں کیونکہ مشرقین بیٹیوں سے بڑی نفرت کرتے تھے تو فرما جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تم کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں دل کا ادن قسمت یہ بہت ہی بری تقسیم ہے بھونڈی تقسیم ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے سے شرم محسوس کرتے ہو تم اللہ کے لیے کہتے ہو اس کی بیٹیاں ہیں وہ تو بیٹوں سے بھی پاک ہے اور بیٹیوں سے بھی پاک ہے اسماء ان ہی اللہ اسما ان انتم تمہ ان تم و آبا یہ تو صرف محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے اپنی طرف سے رکھ لیے جو تمہارا جی چاہا اس شکل میں تم نے بت بنایا اور پھر ان کا نام تم نے اپنی طرف سے رکھا پھر تم نے انہیں خدا الہ معبود سمجھ لیا ماں انزل اللہ بہ من سلطان اللہ نے اس کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں فرمائی تم جھوٹ بولتے ہو إلا وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں کوئی ان کے پاس دلیل نہیں جو جی چاہتا ہے مختلف قسم کے خیالات وہ سوچتے ہیں اور جیسا خیال بنتا ہے ویسے شکل بناتے ہیں کسی کے دو ٹانگے بناتے ہیں تو کسی بدھ کی چار ٹانگے بنا دیتے ہیں کسی کو پر بھی بنا دیتے ہیں کسی کو موٹا بناتے ہیں کسی کو دبلا بناتے ہیں تو یہ خیالات اور من گھڑت تصورات کے ذریعے بتوں کو تراشتے ہیں وما اور وہ تو صرف اپنے نفس کی خواہش پر عمل کرتے ہیں جو ان کا نفس کہتا ہے جو جی کہتا ہے وہ کرتے ہیں یہ موڈ کے پیچھے چلتے ہیں وَلَقَدْ خود مِنْ ہی مل اور بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ گئی لیکن پھر بھی ہدایت پر یہ عمل نہیں کرتے امل انسان ما تمنا کیا انسان کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وہ تمنا کرے یعنی انسان سوچے ہزاروں خواہشیں اور ہزاروں تمنایں ایسی ہیں کہ جو پوری نہیں ہوتی اس سے کیا معلوم ہوا انسان بے بس ہے جب وہ بے بس ہے تو قادر خالق پروردگار دیگار کی بارگاہ میں جھک کیوں نہیں جاتا فل آخی اولا وسلحی کے لیے آخرت اور دنیا ہے سارے خزانوں کو وہی مالک ہے